الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام على سید المسلین نبينا محمد علیہ واصحب اجمعین مََن طب بعد الدین الباد من الشيطان الرجيم لقد كان لكم فی رسول اللہ عصوۃُ الحسن وان الله ابن عمر الله تعالى عنهما ان النبي الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع من الركوع متفق عليه وفي حديث ابي حميد تعہ نحب حدیث ابن عمر لكن قال حروی عزیز طلبا بزرگوں اور دوستوں نماز کے اہم مسائل میں سے آج ایک اہم مسئلہ اور متنازع فیح مسئلہ جس میں بہت سارے اختلافات امت کے بعض لوگوں میں واقع ہو چکے ہیں وہ ہے رفع الیدین کا مسئلہ نماز میں تقبیر تحریمہ کے علاوہ ركو میں جانے سے پہلے اور ركو سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین یعنی کہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا جیسے کہ تقبیر تحریمہ کے وقت اٹھایا جاتا ہے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یعنی رفع الیدین کر کے ایسے رکو میں جانا اور پھر رکو سے اٹھنے کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو پھر سمع اللہ علمن کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے بلکہ تواتر کے درجے تک یہ حدیث پہنچتی ہیں رف الیدین کی حدیثیں تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں رف الیدین کا معنی بتایا جا چکا ہے رفع معنی ہوتا ہے اٹھانا اور یدین معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھ یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکوع میں جانے کے وقت اور رکو سے اٹھنے کے بعد تمام حدیثیں اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر رفع الیدین کی حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے تقریباً ستر صحابہ ہیں جیسا کہ ابو الفضل حافظ نے رف الدین کی حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کا ذکر کیا ہے جن کی تعداد ایک جگہ تو پچاس پہنچتی ہے اور ایک جگہ تقریباً ستر صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً ستر ہے اور یہ بھی بات بڑی خوشی کی ہے کہ رفر الدین کی حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس حدیث کو روایت کرنے میں عشر مبشرہ متفق ہیں یعنی ان دس صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے دسوں سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی ہے کوئی ایسی روایت رف الیدین کے علاوہ کوئی ایسی روایت محدثین نے نہیں ذکر کی ہے جس کی جس حدیث کی روایت کی روایت کرنے میں تمام لوگ شامل ہوں تمام عشرۂ مبشرہ خلفۂ راشدین اور دیگر جو عشرۂ مبشرہ ہیں یہ سارے صحابہ اس حدیث کی روایت کرنے میں شامل ہیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے تقریباً دس حدیثیں پیش کروں گا جن کو کہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ذکر کیا ہے مشہور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی گئی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھایا کرتے تھے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اس طرح سے یا کانو کا لفظ بھی ہے کہ کان کی لو تک اٹھایا کرتے تھے یعنی اس کے برابری میں ایسے یہ کان کی لو ہے جب ادفت تحس والا تھا جب نماز شروع کرتے و عیدہ کبرا لر اور اسی طرح سے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے وعیدہ رفع صحو منر رقوئی اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی ان دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اس طرح سے یا کانوں کی لاؤ تک اٹھایا کرتے تھے یہ یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الدان باب رفع الیدین باب رفع الیدین اذا ادا قبر و ادارک و ادا رفع اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت اسی طرح سے ایک حدیث تو یہ ہو گئی جو کہ متفق علیہ حدیث ہے اور صحابہ کرام کی تقریباً روایت حدیث کا بیان اب اگر آپ سند دیکھیں گے سند کیا ہے ان سالم ان عبداللہ سالم بن عبداللہ ان ابیہ ان سالم سالم عبداللہ عبداللہ بن ابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند کیا حیدرا غور کیجئے گا کہ اس سے پہلے کی اور سند ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے سالم جو کہ تابعی ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کس سے عبداللہ ابن عمر سے گویا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ بات ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سالم سے یہ روایت کر رہے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں انہوں نے ان سے روایت کیا ہے تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے دوسری روایت مالک ابن کبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ہوئے دوسرے صحابی مالک ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عن مالک ابن ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب نماز کی ابتدا کرتے اور اسی طرح سے جب رکو کا ارادہ کرتے تب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے وہ حد اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کذا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور مالی ابن خویر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالک ابن خویری رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفد کے ساتھ اپنی قوم کے تقریباً بیس پچیس لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مکہ فتح ہو چکا تھا اس وقت بہت سارے قبائل وفود کی شکل میں مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے تو انہیں وفود میں سے مالک ابن قویرِ رضی اللہ تعالی عنہ کا وفد بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں آئے تھے تقریباً یہ وفد اس وفد نے مدینہ کے اندر اٹھارہ انیس دن تک اس وفد نے قیام کیا تھا اور آخر میں جب یہ وفد جانے لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ان لوگوں سے فرمائی تھی جو کہ آہ بار بار نماز کے مسائل میں خاص کر کے پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دینا اور پھر تم میں سے جو بڑا ہو یعنی علم میں تو تقریباً سب برابر تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تم میں سے کوئی جو بڑا ہو وہ امامت کرائے اور آپ نے اہم وسیعت نصیحت فرمائی تھی سلو کما تمونی وسلی کہ تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے مالک ابن خویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیل یہ فعل یہ عمل رکوع کے ساتھ رکوع یہ رفع الیدین کے ساتھ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا یہ فعل مالک ابن حویرث کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے ہوئے کس نے دیکھا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ چلے گئے تھے اور پھر ان کو سے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع نہیں ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تابعی دیکھتے ہیں ان کے شاگرد کہ انہوں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم صنع اور انہوں نے یہ بات بیان کی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایسا کیا جب انہوں نے دیکھا تھا تو ایسا کیا تو گویا کہ ایسا نہیں ہے یہ میں اس لیے تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ابھی بات آئے گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رف الدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کینسل ہو چکا تھا منسوخ ہو چکا تھا یہ صحابی کب بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی وفات کے بعد دوسری حدیث ہو گئی دو حدیثیں ہو گئی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کے اندر یہ حدیث موجود ہے تیسری حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی, کی حدیث ہے کہ عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبرا و وصف ہمام حیال اذنئیہ ثم التحف بثوبہی دیکھئے کہ وائل وائلبن حد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جب آپ نماز میں داخل ہوئے اور تکبیر کہا کب بڑا اس کے بعد حمام نے حمام جو ان سے روایت کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع دئی حیالہ ادن انہوں نے وصف بیان کیا کہ کیسے حیال ادون یعنی کانوں کی لو تک اس طرح سے کاندھا یہ ہوا اور کاندھے کے اوپر والی جو روایت ہے کیا ہے کان کے برابر اس طرح سے یہ یہ ہے طریقہ اٹھانے کا پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کپڑا جو ہے لپیٹ لیا نہیں جاڑے کا موسم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو نکالا اور اپنے رف الدین کیا اور پھر اپنے کپڑے پر جو ہے لپیٹ لیا پھر اپنا داہن اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں پر رکھ لیا اب یہاں پر کہاں پر رکھا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نہیں ہے لیکن یہ روایت آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی اسی سند سے اس کے اندر صحیحب نے خزمہ کے اندر روایت موجود ہے کہ وہاں پر ہے ودا یدہ یمنا السرا اللہ صدر ہی کے اپنے سینے پر رکھا فلم اراد ایئر کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا رکو کرنے کا اخرج من الثوب کپڑے سے اپنا اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا نکالا ثم پھر ان دونوں کو کیا کیا اٹھایا یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کبر پھر آپ نے تقبیر کہیں رکو کیا فرقہ اور جب رکو سے فارغ ہو کر کے سمے اللہ حمیدہ کہا اپنے تو رفع یدع تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا اٹھایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الصلاح یمنا ال ال علی علیہسرا بعد تقبیر الاحرام تو تین روایتیں ہو گئی عبداللہ ابن عمر مالک ابن ابنث اور دوسرے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے چوتھی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے و یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے جس میں کہ انہوں نے ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں دس صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تم میں سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں دس صحابہ کی موجودگی میں پھر انہوں نے چار رکات نماز چار رکات نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھائی اور اس کی تفصیل موجود ہے سنن ترمد سنن نب داؤد وغیرہ کے اندر اور وہ روایت صحیح ہے جس میں ہے کہ انہوں نے رفع الیدین رکو سے میں جاتے وقت رفع الیدین کیا اور رکو سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا اور دسوں صحابہ نے ان کی تصدیق کی دسوں صحابہ نے ان کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ نے صحیح طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھائی اس روایت میں کئی اور چیزیں ہیں انشاءاللہ شاء تفصیل سے ہم اس کو بیان کریں گے تو کتنی روایتیں ہو گئیں کتنے صحابہ ہو گئے چار اور دس چار اور دس کتنے ہو گئے چودہ صحابہ ہو گئے جی جی دس میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ کون سے لیکن روایت میں یہی ہے کہ دس صحابہ کی موجودگی میں ہاں اسی طرح سے علی نے ابھی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے ہم؟ یہ روایت ابھی جو ابو ہمیں سعیدی رضی اللہ تعالی انہوں کی ذکر کی ہے یہ سنن نبی داؤت کے اندر موجود ہے صحیح روایت ہے اسی طرح سے علی ابن ابی طالب عشر مبشرہ میں سے اور خلفۂ راشدین میں سے ایک ہیں علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے اور جب تیراس سے فارغ ہو کر رکو کرنے کا ارادہ کرتے تب اور رکو سے اٹھتے وقت بھی اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے یہ روایت کس کی ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے 866 نمبر کی وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز میں داخل ہوتے تھے وہ ادا وقع اور جب رکوع کرتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے یہ روایت بھی صحیح ہے کتنے صحابہ ہو گئے سولہ اسی طرح سے جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انبی زبیر عبدالق وقول رعیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال مثلا دالک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ایک تابعی بیان کرتے ہیں ابو زبیر کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جب تقبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکو کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تب بھی ایسا ہی کرتے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور فرماتے و اقول اور کہتے کہ رعی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال مطلد عالق کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اب دیکھیے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد کرتے کرنے کا طریقہ یا کرنے والا عمل کون بتا رہے ہیں کون روایت کر رہے ہیں ابو الزبیر جو ان کے شاگرد ہیں یا تابعی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے اس لیے رفلدین کو منسوخ کرنے والے یا منصوب کہنے والے لوگ اس طرح سے سوچیں کہ یہ حدیثیں تواتر کے ساتھ تقریبا ثابت ہیں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا سرند دار کتنی کی روایت ہے انبی موسا رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حلع کم صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو اپنے شاگردوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھاؤں فَقَبَّرَ و يَدَيْهِ تو انہوں نے تقبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ثُمَّ رف آئے يَدَيْهِ لکوئی پھر یعنی اب نہیں ہے اس میں رکو کا بیان ہے یہ رفول دین کا بیان ہے تو مختصر سے طور, طور پر جو ہے جن ایمہ نے حدیث روایت کی ہے مختصر روایت کی ہے اور جب رکو کیا تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ثم قال سمی اللہ لمن حمدہ ثم رفع ادہ پھر انہوں نے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالی انہوں نے سمی اللہ لمن کہا اور اپنے دونوں کو ہاتھوں, ہاتھوں کو اٹھایا ثم قال ہاکذا فسنعو ہاں ہاکذا فسنعو کہے لوگوں تم اسی طرح سے کرو یعنی رفع ادین کے بارے میں بتایا۔ اور ایک بات کی اور وضاحت کی ولاء عرفاء و بین سجدین <السَّجدتَيْن> کے سجدوں کے درمیان جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے اور یہی روایت یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی ہے کہ رکو میں جانے سے پہلے رکو سے اٹھنے کے بعد اور تیسرے پہلے تشاہط سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور سجدے میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے یہ دو صحابہ سے یہ روایت ہے کہ سجدے کے درمیان ایسا نہیں کیا کرتے تھے کتنی حدیثیں ہو گئی آٹھ حدیثیں ہو گئی نبی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسرت احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے انبی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیرف حض و منقبی حقبر وفت الصلاۃ وحیۂ دیکھیں اس میں ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے کب جب تقبیر کہتے تھے اور نماز کی ابتدا کرتے تھے اور اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب رکو جاتے تھے اور یہاں اس روایت میں یسجد کا بھی لفظ ہے کہ جس وقت سجدہ کرتے یعنی رکو سے اٹھتے وقت یہ کرتے تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھایا کہ ہی حینا جس سے لوگوں نے یہ سمجھایا کہ رکو سے اٹھنے کے بعد بھی کرنا ہے اور سجدے کے وقت بھی کرنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ رکو سے اٹھنے کے رکو میں جاتے وقت جو بیان ہے کیا بیان ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور رکو سے اٹھتے تھے تب بھی ایسا کرتے تھے یہ مسرد احمد کی روایت ہے نو روایتیں ہو گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی ایک روایت مروی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان فقا نہ یعفیت صلاح و دار کا وارف رفع صحو من رقوعی سورن بحقی کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب آپ تقبیر تحریمہ کہتے تھے اور یعنی جب نماز شروع کرتے تھے اور جب رکو کرتے تھے اور جب رکو سے سر اٹھایا کرتے تھے یہ دس حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جو کہ ان دس صحابہ سے اور دس اور ملا دیں گے تو بیس صحابہ سے اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ سے موجود موجود ہے جیسا کہ ابھی روایت بات بتائی گئی ہے کہ تقریباً پچاس لوگ بعض لوگوں نے پچاس صحابہ کا ذکر کیا ہے بعض لوگوں نے جو ہے ستر صحابہ کا ذکر کیا ہے اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الازہار المتناطرہ ہاں اخبار فی الاخبار المتواترا میں کہتے ہیں کہ ان حدیث متواتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کی روایت رفع الیدین درجے سے ثابت ہے تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے بلکہ متواتر ہے آپ لوگ تواتر اور متواتر بار بار سن رہے ہیں حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں جس کو بہت سارے متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ہر طبقے میں اتنے لوگ پائے جاتے ہوں روایت کرنے والے کہ جن کا جن کو کیا کہتے ہیں جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان سب لوگوں نے مل کر کے بات گڑھ لی ہوگی یا جھوٹ بولا ہوگا یہ محال ہو اتنی بڑی تعداد پائی جاتی ہو ہر طبقے میں جیسے صحابہ کا ایک طبقہ ہے صحابہ سے کتنے صحابہ سے مو روایت موجود ہے لیکن اگر صحابہ کے طبقے میں اتنے لوگ نہ ہو تو کوئی وہ نہیں ہے حدیث متواتر حدیث کے شرط نہیں ہے صحابہ کے بعد تابعین کے درجے تابعین کا طبقہ ایک ہے تو تابعین میں بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے تابعین ہوں تباہ طابعین سے روایت کرنے وا... تابعین سے روایت کرنے والے جو ان کے شاگردے ہوں تباہ طابعین اس طبقے میں بھی بہت سارے لوگ ہوں اسی طرح سے बाद کے ہر طبقے میں اتنے لوگ موجود ہوں کہ جن کو جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان لوگوں نے مل کر کے سب جھوٹ گڑھا ہوگا یہ محال ہو اسی حدیث کو کیا کہتے ہیں متواتر حدیث کہتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے رف الدین والی حدیث متواتر درجے تک پہنچتی ہے है اب حدیث اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے بہت سارے صحابہ ہیں جن کی تعداد ابھی ذکر کی ہے اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی کتاب ہے جزو و رفیع دین جس میں بہت ساری روایت جو ہے نقل کی اس اس کتاب کا ترجمہ بھی اس کتاب کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے اسی طرح سے اب یہ حدیثیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان حدیثوں کے بارے میں یارف الیدین کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں علی ابن المدینی علی ابن المدینی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حق ان المسلم ائیر عند الرکوع والرفع ہوں کہ تمام مسلمانوں کے اوپر حق ہے اب حق کا ترجمہ یعنی یہ چیز ثابت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت کیا کریں رفع الیدین کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن المدینی جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وکانکان أَعْلَمُ أَعْلَمَ زمان اہل زمان ہی کہ اپنے زمانے کے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مستغرت نفسی اللہ امام علی اب المدین یا اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا محسوس نہیں کیا حدیث اور علم کے میدان میں میں نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کیا سوائے علی ابن مدینی کے بہت بڑے عالم تھے ان کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ رکو میں جانتے وقت ہے اور رکو سے اٹھنے کے وقت ہے رفلی دین کریں اسی طرح سے امام حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر محمد ابن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد ابن نصر المروزی نے فرمایا کہ اجما علما على مشروعیت ذالک الا مشروتی اللہفہ محمد بن نصر المروزی کہتے ہیں کہ تمام علما کا تمام ملکوں کے مصر کی جمام سار تمام پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے رفع الیدین کرنے پر تمام دنیا کے علماء کا رفع الیدین کرنے پر اجماع ہے سوائے اہل گوفا کے سوائے اہل گوفا کے تمام علماء کا ہاں اجماع ہے اتفاق ہے سب لوگوں کا کہ فلی دین کرنا چاہیے اور کتنی حدیثیں جو ہیں جو ثابت ہیں اسی طرح سے ایک اور تابعی ہیں حمید حمایدین نہلال وہ کہتے ہیں کہ ان صحابت کانو فالون ادالک ان صحابت قانو فالون ادالک کہ تمام صحابہ یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے رکو میں جانے سے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد مسئلہ اختلافی کس میں ہے شروع والے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جو تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف کس میں ہے رکو سے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے وقت امام بخاری کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ولم یست نلحسن الحدہ کہ دو صحابی ہاں اس میں جو ہے حسن مصری کا ذکر ہے اس میں دو صحابہ دو تابع کا ذکر ہے کہ امام بخار رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تمام صحابہ رف کیا کرتے تھے امام بخار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابہ کو یا کسی صحابی کو مستحنا نہیں کیا یعنی تمام صحابہ کو شامل کیا کہ تمام صاحبہ رفول کیا کرتے تھے سوائے یہاں پر وہ ذکر نہیں یعنی انہوں نے کہا تمام صحابہ سوائے ایک صحابی سے جو چیز مروی ہے اس کا ذکر ابھی بعد میں آئے گا ابھی بتاتے ہیں اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی لیلا اب میں وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جس روایت کے پیش نظر جس روایت کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ رف الدین منسوخ ہو گیا یا رف الدین نہیں کرنا چاہیے وہ روایت سنترمزی کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤت کے اندر بھی موجود ہے وہ کون سی روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے وہ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ انہوں نے نماز پڑھائی فصل انہوں نے نماز پڑھائی فلم یرفا یادی اللہ فی المرہ <coughs> کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھایا اور پھر بعد میں نہیں اٹھایا اللہ فی المرہ شروع میں اٹھایا اور نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہاں میں نے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم؟ یہ حدیث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں نے تمہیں یہ نماز پڑھ کر کے دکھائی یہ وہ بنیادی حدیث ہے جس کی بنیاد پر جس کی وجہ سے اہل کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں کہتے ہیں کہ رف الدین منسوخ ہو گیا سب سے پہلے ہم اس حدیث کو سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پڑھائی تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا اور پھر راوی کا بیان ہے کہ سوائے پہلی بار کے دوسری بار انہوں نے رکو میں جاتے وقت یا رقو سے اٹھنے کے بعد انہوں نے رف الیدین نہیں کیا صرف اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیل دکھایا گیا عمل دکھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز پڑھی ٹھیک ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھنے کے بعد کیوں نہیں کیا اس کی بات تو بعد میں آئے گی لیکن اس حدیث کو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے یہ عمل ان کا جو منسوب کیا بیان کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں پہلے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اس کو ابو ابوداود اور امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے ہم اس روایت میں ایک راوی ہے یزید ابن ابی زیاد ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان کہ یزید ابن ابی زیاد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ہم اس میں یہ جو لفظ ہے کہ ثم لم یعود یا ثم لم یعید کہ پہلی بار کیا دوبارہ انہوں نے رفلی عدین نہیں کیا اس کے بارے میں حفاظ حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ لفظ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے اس کو اس کا تکرار نہیں کیا ادا نہیں کیا یہ لفظ کہتے ہیں کہ یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے بڑھایا ہوا ہے یہ لفظ کے پہلی بار کیا یا یہ کہ پھر دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نہیں کیا دوبارہ نہیں کیا یہ لفظ جو ہے کس کی طرف سے بڑھایا گیا ہے یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے یزید ابن زیاد کیونکہ اس لفظ کے بغیر اس حدیث کو روایت کیا ہے امام شعبہ نے فوری نے اور خالد عتٰان نے ظہیر اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اس کو روایت کیا ہے کہ سے عبد الرحمٰن ابن عبی لیلہ سے اس روایت کو عبد الرحمن ابن آبی لیلہ سے کون لوگ روایت کرتے ہیں ایک یزید ابن عبی زیاد ہے اور دوسرے امام شعبہ فوری اسی طرح سے خالد الطّہان ظہیر وغیرہ روایت کرتے ہیں ان لوگوں نے جن کی بڑی تعداد ہے اور بڑے بڑے حفاظ ہیں ان لوگوں نے عبد الرحمٰن ابن ابی لیلہ سے یہ لفظ روایت نہیں کیا یہ کس کی طرف سے ذاتی ہے گویا کہ بات سمجھے کہ نہیں جیسے ایک استاد ہے استاد کے پانچ شاگرد ہیں ایک شاگرد یزید ابن ابنبی زیاد ہے وہ اپنے استاد سے یہ روایت روایت کر رہا ہے جس میں کہتا ہے کہ سم علم یا سم علم کہ پھر دوبارہ انہوں نے رکو میں جاتے وقت ہے اور رقو سے اٹھنے کے بعد رف الدین نہیں کیا اور دوسرے چار شاگرد جو ہیں پانچ شاگرد عبد الرحمان ابن ابی للہ اپنے استاذ سے روایت کرتے ہیں لیکن یہ جو لفظ ہے ثم لم علم والا یہ روایت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ جو چار لوگ ہیں اس زیادتی کو نہیں نقل کر رہے ہیں زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے یزید ابن نبی زیاد کی طرف سے تو گویا کہ یہ روایت کیا ہوئی شاد ہوئی کیا ہوئی شاد نہیں بلکہ منکر ہوئی کیا ہوئی منکر ہوئی یعنی روایت ضعیف ہوئی یہ لفظ اس لفظ کی ذاتی کیا ہوئی ضعیف ہو گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حمیدی فرماتے ہیں کہ ان نماں روا حادی زیادت یزید و, یزید و یزید کہہ رہے ہیں کہ اس زیادتی کو کس نے روایت کیا ہے یزید نے اور یزید زیادہ کرتا ہے یزید مانے کیا ہوتا ہے زیادہ یزید و مانے بڑھانا تو یزید نے بڑھایا ہے اور وہ یزید, یزید اپنی بعض روایت میں یزید جو ہے ایسا کرتے ہیں اور اسی طرح سے ایک بات اور نقل کی گئی ہے یہاں پر علیب نے ابھی قاسم علی ابن ابی عاصم علی ابن عاصم کہتے ہیں کہ میں کوفہ آیا اور میں نے ملاقات کی کس سے یزید ابن ابی زیاد سے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی لیکن اس میں یہ لفظ نہیں بیان کیا ثم لا یاد کا لفظ نہیں بیان کیا تو میں نے عبد الرحمان ابن ابی لیلہ سے میں نے اسے کہا کہ ان ابن ابی لیلہ حدیان کا ثم لا الاود کہ, کہ تم نے جو ہے ابن ابی لیلا سے عبد الرحمٰن ابن ابی لیلہ یا تم سے جو ہے عبد الرحمان ابن ابی لیلہ نے یہ بیان کیا ہے جس میں کیا کیا کہتے ہیں خم ملا یعود نہیں ہے یہ لفظ اس میں تھا یہ لفظ جو ہے تم سے عبد الرحمان ابن ابی لیلہ نے بیان کیا ہے تم نے جو حدیث بیان کی ابھی تو مجھ سے حدیث بیان کر رہے ہیں آپ اور یہ لفظ تم لا يعود والا لفظ نہیں بیان کیا جبکہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے جو ہے جو تم سے جو روایت کرتے اس میں یہ لفظ ہے تو انہوں نے کیا کہا قالف ہادا میں یہ چیز محفوظ نہیں رکھتا ہوں میں مجھے یہ یاد نہیں ہے تو گویا کہ یزید ابن ابی زیاد کبھی بیان کرتے تھے اور کبھی نہیں بیان کرتے تھے اور اس حدیث کو بہت سارے امہ نے امام ابو داود نے اور اسی طرح سے امام ترمدی نے اور امام بخاری نے اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے یاہی ابن آدم وغیرہ سے ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ زیادتی جو ہے صحیح نہیں ہے اسی وجہ سے اس زیادتی کے ساتھ حدیث کو ان سب علماء نے ضعیف قرار دیا ہے ابن ابی حاتم کے طبل ایلن میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کس حدیث کے بارے میں اسی حدیث کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں پوچھا عبدالرحم ابو حاتم اور ابن ابی حاتم ابو حاتم اور ان کے بیٹے ابو ح... ابن ابی حاتم یہ دونوں بڑے بڑے امہ میں سے ہیں بڑے بڑے علماء میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں ہے کہ, کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذاتی کو نہیں نقل کیا تو ان کے والد میرے والد نے کہا کہ خطا یہ جو لفظ ہے تم ملاد کے پھر دوبارہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفلیہ دین نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث غلط ہے کیا ہے اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث غلط ہے اور کہا کہ اس حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں سفیان فوری نے غلطی کی ہے یا یزید ابی زیاد نے غلطی کی ہے بہر کیف اس حدیث کو اس ذاتی کے ساتھ بہت سارے اما نے بہت سارے علماء نے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو جب حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث ایک متواتر حدیث کے مقام میں اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی بات واضح ہو گئی کہ نہیں جی ایک بات اور یہاں پر ذکر کی ہے علماء نے کیونکہ بات کے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہاں اور صحیح قرار دینے کی وجہ کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ائمہ ہیں وہ بڑے پائید کے ائمہ ہیں سوائے ان کے تو کہا جاتا ہے کہ ہم مان لیں آخر میں کہتے ہیں کہ ہم مان لیں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کیا ہے صحیح ہے مان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھائی اور پہلی بار کے علاوہ رف الیدین رقو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھنے کے بعد نہیں کیا تو اگر ہم مان لیں کہ صحیح ہے تو اس کا جواب ہے کیا جواب ہے پہلا جواب آپ لوگ دیجئے جلدی سے جی انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ دیکھیے ایک طرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی علو ہے اور صرف ان کا عمل اس میں ہے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں کیا اس کے مقابلے میں کتنے صحابہ ہیں متواتر درجے تک حدیث پہنچ رہی ہے ایک نے نہیں کیا اور یہاں پر جو ہے تقریباً پچاسوں صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے تو کس کی بات مانی جائے گی کون سی حدیثیں صحیح پانی مانی جائیں گی جن کی زیادہ تعداد ہے اس کو سمجھا جائے گا اس کو راج قرار دیا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ عمل صحیح ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدیث قاعدہ ہے کہ جب کسی بات کو کوئی ثابت کرنے والا ہو ایک بات آدمی کہہ رہا ہو کہ یہ چیز ثابت ہے دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ جو ثابت کر رہا ہے اس کی بات کو مانا جائے گا جو ایک آدمی کہہ رہا ہاں اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے نہیں تو ہاں کہنے والے کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ اس کے پاس ایک زیادہ علم ہے سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ. تو بہت سارے صحابہ رفل کو ثابت ثابت کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں ثابت ہیں مان اور روایت کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں ایک صحابی ہے جو اس کی نفیت کر رہے ہیں نفی بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں کیا بس تو کیا کہا جائے گا کہ مثبت کو جو چیز ان لوگوں کی روایت کو ان کی بات کو صحیح راجی کرار دیا جائے گا جو ثابت مانتے ہیں اور جن کے یہاں اس بات کی نفی ہے ان کی بات کو نہیں مانا چاہیے بات سمجھ میں آ یہ بات ذہن میں رکھی ہے اچھی طرح سے ایک تیسری بڑی اہم بات ہے اس کو ذرا سا غور سے سنو تیسری اہم بات یہ ہے کہ عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو سکتا ہے کہ بھول ہو گئی ایک جواب اس کا یہ بھی ہے ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کرنا بھول گئے ہوں اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صحابی پانچ وقت کی نماز پڑھی جانے والی پانچ وقت پڑھی جانے والی نماز یہ کیسے بھول سکتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے نا لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دین کے اور کئی اہم مسلوں میں بھول ہو گئی جس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور بالکل صحیح بات ہے یہ اور اس کو صرف ہم نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء احناف نے بھی ذکر کیا ہے کیا ہے وہ چند باتیں میں ان کے ساتھ ان کی ذکر کر رہا ہوں اور اس سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے اگر کسی صحابی سے کسی طرح سے کوئی چوک ہو گئی کوئی بھول ہو گئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ان کا مقام اور مرتبہ نیچے آ گیا نہیں ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے ان کی قدر کی جائے گی ان کے سلسلے میں انگلی نہیں اٹھائے اٹھائی جائے گی کیونکہ انسان ہے انسان سے بھول ہوتی ہے میں مثال دوں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے جیسا کہ خود حافظ ضی احناف کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے جو ہے اپنے اپنی کتاب نسب الرایا کے اندر صاحب التنقیح سے روایت کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ لئی صفی نسان ابن مسعود لذالک ما مایوستغغرب کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کو بھول جانے پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں نے بہت ساری چیزوں کو بھول گئے ایک مثال کئی چیزیں یہاں پر آئی ہیں دو تین مثالیں دیتا ہوں نمبر ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کی جو دو آخری صورتیں ہیں جن کو معدین کہا جاتا ہے سورہ ناس اور سورہ فلک وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کی صورت نہیں ہے جبکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں یہ س... یہ جو ہے دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی یا اتاری گئی جبر علیہ السلام نے پڑھا اس کو قرآن نہیں مانتے تھے وہ یہ ان کا اپنا اشتہاد بھول گئے اسی طرح سے اسی طرح سے رکو میں جاتے وقت رکو میں جب جاتے ہیں تو ہاتھوں کو کہاں ہونا چاہیے گھٹنوں پر ہونا چاہیے لیکن اس پر تمام امت کا اجماع ہے پوری امت کا اجماع ہے یعنی گٹنوں کے, کے, کے بیچ میں رکھتے تھے پوری امت کا اجماع ہے کہ گھٹنوں ہاتھوں کو جو ہے گھٹنوں پر ہونا چاہیے لیکن ان سے یہ بھول ہو گئی اسی طرح سے ہم ایک بات اور ان سے بھول ہو گئی وہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھی ہے سوائے مزدلفہ کی رات فجر کی نماز کو کہ اس نماز کو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے پڑھی ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھول ہے ان کی, اپنی ان کی اپنی سمجھ ہے جبکہ تمام صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں فجر کی جو نماز پڑھی ہے وقت پر پڑھی ہے لیکن عام طور سے آپ فجر کی کا وقت ہو جانے اذان ہو جانے کے بعد وقفہ تھوڑا سا دیتے تھے لیکن اس دن آپ نے کیا کیا, کیا, کیا کہ وقفہ نہیں دیا اذان ہوتے ہی دو رقع سنت کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی تو عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ فجر کی نماز اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا کی تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی اس طرح کی بھول ہوئی تقریباً سات آٹھ مسائل ایسے ہیں جن میں عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول ہو گئی تو اس مسئلے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہو نہ کیا ہے کہ کی نہیں بات واضح ہو گئی اسی طرح سے ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے جو دوبارہ رکو کے وقت رف الدین نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اس لیے نہ کیا ہو کہ کی وہ واجب نہ سمجھتے رہے ہو یہ بتانا مقصود ہو کہ کرو تب بھی صحیح ہے نہ کرو تب بھی صحیح ہے نماز باطل نہیں ہوگی دین کے وجوب کو بتانے کے لیے واجب نہیں ہے, ہے. کہ نہیں, نہیں اور نماز میں رف کرنے کا یہ رکو سے پہلے رقونے کے بعد رف الدین کو واجب کوئی قرار نہیں دیتا ہے سنت موقع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ یہ کہ اگر وہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے نماز کا ہر فیل واجب کرار پائے گا کون سی حدیث کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا کہ نماز کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے سب واجیب ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نماز ویسی پڑھو جیسی تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیل نماز کا ثابت ہے تو وہ کیا ہے واجب ہے ٹھیک <coughs> ہے تو اس کا جواب ایک ہے. یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ وہ واجب نہ سمجھتے رہو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رکو میں جانے سے پہلے یا رکو کے وقت جو ہے رفلی دین کرنا یہ واجب ہے بات سمجھ میں آ گئی جی اب دیکھیے حدیثیں آپ کے سامنے آ اور تقریباً امت کا اجما آ گیا سوائے اہل حدیث کا جواب بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ ایک طرف زیادہ روایت کرنے والے پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے صنعت تک ثابت نہیں ہے اور سما یعود کا لفظی یہ یزید ابن ابی زیاد کی طرف سے داخل کیا گیا ہے لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے اس لفظ کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحیح مان لیا جائے تو اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے ان کی موجودگی میں وہ چیز وہ رفلی دن کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ان کو ترجیح دی جائے گی ایک اور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہو گئی ہو بھول ہو گئی ہو جیسا کہ اور بہت سارے مسائل میں ان سے بھول ہو گئی اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے عب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں نے رف الیہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ واجب نہ سمجھتے رہے ہوں یا یہ بتانے کے لیے کہ کوئی واجب نہ سمجھے ایک اور جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رف الیہدین منسوخ ہو گیا ہے وہ یہ بتائیں کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ رف ال نہیں کرنا چاہیے منسوخ ہو گیا فرمایا ہے انہوں نے نہیں. جبکہ دوسرے صحابہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے ہوں دوسرے صحابہ بیان کر رہے ہیں کر کے دکھا رہے ہیں تو یہاں عبداللہ اللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ منسوخ ہے ٹھیک <خصف> ہے <تصح> بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ واضح ہو گیا تو رف الدین اب ہم لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے دیکھیے جب حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی بات اور ایک دو حدیث نہیں اتنی ساری حدیثیں تو پھر اب حدیث کو نہ ماننا گویا کہ ہمارے دل کے اندر بیماری ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کیا ہم فلا امام کو مانتے ہیں تو فلاں امام جیسے جیسی نماز پڑھتے تھے ویسے ہم پڑھیں گے یہ تو بہت خراب خیال ہے یہ بہت خطرناک خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو اور ہم یہ کہیں کہ فلاں جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسی ہم پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے اور بڑا خطرناک عقیدہ یا خطرناک خیال ہے یہ تو اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے یہ بات آئی ایک بات اور میں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے مسئلہ اہم ہے ایک حدیث رف الیدین کو منسوخ کرنے کے لیے اور پیش کی جاتی ہے اور وہ کون سی بالکل صحیح روایت ہے کہاں کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ جزاک اللہ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مالی آراکم ترفعون مثل خیل یا اس طرح کا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اسکنو فیصلہ نماز میں سکون اختیار کرو تو کہا دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے روایت موجود ہے رف الیدین کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ, کہ تم بدھ کے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے کیوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو نماز میں سکون اختیار کرو دیکھو آ? یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رف الیدین کیا ہے منسوخ ہے صحیح حدیث حدیث صحیح ہے لیکن اس میں علمی خیانت کرتے ہیں پوری بات نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ آدھی بات کو پیش کرتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں پوری بات کیا ہے یہی روایت دوسری جگہ پوری بات ہے اور لمبی حدیث ہے وہ کیا ہے جابر بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ یا صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سلام پھیرتے تھے ہم جب سلام پھیرتے تھے آخر میں تشاہود کے بعد السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ تو ہم کیسے کہتے تھے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس طرح سے سلام کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے اپنی جیسے وہ دم اٹھاتے ہیں اسی طرح سے تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو نماز میں سکون اختیار کرو تو اب دیکھیے مسئلہ کہاں کا ہے کہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اب بھائی لوگوں نے کیا کیا اس کو آدھی عدیث پیش کرتے ہوئے جہاں پر مختصر ہے اس کو پیش کر کے اس کو رف الیدین کے منسوخ ہونے پر ہاں دلیل بناتے ہیں یہ دلیل یا اس دلیل سے استدلال صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا تھا رف الیدین کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے سے منع نہیں کیا تھا بات واضح ہو گئی رفع الیدین کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں اور ایک جی اور قریب آئیے ایک بات اور میں کہہ دوں تب آپ کی بات سنتا ہوں آج پانچ منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کا پانچ دس منٹ وہ کیا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ احناف حنفی کئی علما نے جو ہے اس بات کی گواہی دی ہے اور ثابت کیا ہے माना ہے ہاں مانا ہے کہ رف الدین کرنا چاہیے اور رف الدین منسوخ نہیں ہے دیکھیے ایک بہت بڑے ہاں عالم دین ہیں عالم دین کہہ لیجیے جا صحیح بخاری کے کی شرح کرنے والے ہیں کون علامہ آئینی علامہ آئینی جنہوں نے ہاں. صحیح بخاری کی شرح کی ہے وہ کہتے ہیں اولا بلام انتہا اس کے سلسلے میں کسی سلسلے میں رف الدین کے بارے میں کہا کہ یا رف الدین یا دوسرے ترجیحی اسباب کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترجیح کے اسباب ترجیح سمجھتے ہیں کہ دو باتوں میں سے کسی کو راجہ قرار دینا صحیح قرار دینا یا صحیح ہے کہتے ہیں کہ ترجیح کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کثرت روات ہوں ایک طرف کم روایت کرنے والے ہوں دوسری طرف زیادہ روایت کرنے والے ہوں اسی طرح سے جو روایت کثرت اسباب میں سے ایک شہرت بھی ہے تو مشہور کیا چیز ہے رفول ادے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز کو ایک راوی روایت کر رہا ہو اور اسی چیز کو دو راوی اس کے اپوزٹ روایت کر رہے ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے گی دو روایت کرنے والوں کو ایک تو یہ ہو گئے اسی طرح سے اسی طرح سے ان حنفی علماء میں سے حنفی علماء میں سے ایک عالم دین ہے ایک عالم ہیں وہ کیا کہتے ہیں انور شاہ کشمیری بہت مشہور ہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں وہ اپنی کتاب فیض الباری میں فیض الباری میں انہوں نے کیا لکھا ہے ہاں کہ رف الیدین منسوخ ہونے کے قول کو غلط قرار دیا ہے انہوں نے فیض الباری اپنی کتاب بخاری کے اندر ہاں رف الدین کے منسوخ رف الدین کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ رف الدین منسوخ ہے کہتے ہیں کہ یہ بات غلط سعید بخاری کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رف الدین کو جو لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے یہ بات بالکل غلط ہے اسی طرح سے ابو الحسن سندھی حنفی ایک عالم ہے جو سلا نبن ماجا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہاں رف الدین کا منسوخ ہونا بیان کیا ہے ان کا قول بلا دلیل ہے ہاں ان کا قول کیا ہے بلا دلیل ہے تو انہوں نے اعتراف کیا ہے اسی طرح سے میرے پاس جو ہے ایک کلپ موجود ہے کس کی پاکستان کے پہلے وہ ہندوستان میں تھے ایک مولانا محمد شفیع صاحب سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے نام مولانا محمد شفیع صاحب کا ایک قول ہے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی رف الیدین بھی کر لیا کرو یہ دیکھیے کبھی کبھی رف الیدین بھی کر لیا کرو مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ کبھی کبھی رف الیدین بھی کر لیا کرو کیونکہ اگر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما لیا کہ تم تک میری یہ سنت بھی تو صحیح طریقے پر پہنچی تھی تو تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا تو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی رفلیہ ادین کر لیا کرو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان میں پوچھ لیا کہ تم تک یہ میری سنت پہنچی تھی تم نے عمل کیوں نہیں کیا تو کیا کہیں گے کہاں لکھا ہے مائنامہ شریعہ صفحہ نمبر 22 نومبر 2005 تو دیکھیے اعتراف کیا ہے لوگوں نے اعتراف کیا ہے اس کا ہاں اور جو اہل علم ہیں جن کے پاس علم ہیں انہوں نے جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے منع کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ ہاں اس سلسلے میں زیادہ ہاں زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کریں لہذا ثابت یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے حدیث کے ذریعے سے تواتر کے ذریعے سے اور علماء کے اقوال کے ذریعے سے اسی طرح سے حنفی علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جس کو اگر سلو کمار آتمنی وسلی کی روشنی میں دیکھا جائے تو وجوب کے درجے تک یا کم از کم سنت موقع ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اور منسوخ ہونے کا کبھی منسوخ ہونے والی بات کبھی آئی ہی نہیں اس لیے ہمیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور اس کو اس کے بارے میں جو ہے اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے ایک اور نصیحت مختصر سی سننے والوں کو کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے رفع الیدین کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو کم از کم کم از کم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت موکدہ ثابت ہے اس کا مذاق تو نہ اڑائیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں کوئی کہتا ہے مکھی اڑاتے ہیں کوئی کہتا ہے چڑیا اڑاتے ہیں کوئی کہتے ہیں نماز میں کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں اس طرح کا مذاق نہ اڑائیں اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کے کسی طریقے کا مذاق اڑانے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اب اللہ وایات ہی و رسول ہی تم تستا حضون لاتا اد تم کیا تم اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو عذر نہ پیش کرو بہانا نہ بناؤ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد تو سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے چاہے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو یا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی عمل نہ کرے اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ الگ بات ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی تنگ نظری کی وجہ سے تعصب کی بنیاد پر عمل نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن مذاق اڑانا یہ بہت غلط بات ہے ملت اسلامیہ سے آدمی خارج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دے جیسا کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے سنت کا مذاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق گویا کہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے کو اپنانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق قطع فرمائے علم شریعت احادیث اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد علیہ وساب الم السلام علیکم و برکاتہ جی جی